غلالة فی النار ہر قسم کی حمد و سناء اللہ تبارک کو تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اقدس پہ علم کے موضوع پہ آج کل گفتگو چل رہی ہے اور اس موضوع پہ شیخ بن اس کی کتاب بڑی شاندار کتاب ہے اس کتاب میں سے بہت سے دروس ہو چکے ہیں اور آج کل طالب علم کے آداب کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ طالب علم میں کون سے آداب کا پایا جانا ضروری ہے کل تین آباد کل تین آداب کا تذکرہ ہوا تھا نمبر ایک اخلاص کہ طالب علم کی نیت خالص ہو علم حاصل کرنے کا مقصد رب رادی کرنا ہو رب کو راضی کرنا مقصود ہو اور اللہ تعالیٰ کے اس آرڈر پہ عمل کرنا مقصود ہو جس آرڈر میں اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ علم لو دوسرا ادب طالب علم کے آداب میں سے یہ ہے جی کہ میں نے جہالت اپنے آپ سے بھی دور کرنی ہے اور دوسرے لوگوں سے بھی جہالت کا خاتمہ کرنا ہے انہیں علم دینا ہے علم کی روشنی انہیں دینی ہے اور تیسرے نمبر پہ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہو کہ میں نے شریعت کا دفاع کرنا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر ماشاء ماشاءاللہ کل کا درس آپ کو یاد ہے اب میرے بھائی چوتھا ادب چوتھا ادب یہ ہے کہ وہ مسائل جن مسائل میں اختلاف ہے ان مسائل میں طالب علم کا سینہ کھلا ہونا چاہیے کشادہ ہونا چاہیے اور یہاں اختلافی مسائل سے مراد کون سے مسائل ہیں وہ مسائل ہیں جن کی بنیاد اجتہاد ہے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ہوتا ہے نبی علی اسلام کی احادیث میں ہوتا ہے وہاں دل اتنا کشادہ نہیں ہونا چاہیے وہاں دل تنگ ہی بہتر ہے قرآن کی آیت آ گئی ہے اب قرآن کی آیت ہی لینی ہے کہیں اور نہیں جانا حدیث آ گئی ہے حدیث پہ ہی عمل کرنا ہے کہیں اور نہیں جانا لیکن وہ مسائل جن کا حل واضح طور پہ قرآن میں نہ ہو نبی علی السلاط والسلام کی صحیح احادیث میں نہ ہو بلکہ ان کی بنیاد اتحاد پہ ہو وہاں ایک طالب علم کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے شیخ نے آگے چل کر اس کی مثال بھی دی ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں کہ ہاتھ چھوڑنے ہیں آپ میں سے کئی بھائیوں نے یہاں دیکھا ہوگا اور کئی لوگوں نے پہلی بار دیکھا ہوگا کہ رکوع کے بعد یہاں پہ بہت سے لوگ ہاتھ باندھتے ہیں اب یہ آپ لوگوں کے لیے نئی چیز ہے تو اب یہ وہ مسئلہ ہے جس میں گنجائش ہے ہاتھ باندھنے کی بھی اور ہاتھ چھوڑنے کی بھی آگے چل کے دلائل آئیں گے تو ایسے مسائل میں طالب علم کو وسطرفی سے کام دینا چاہیے ایسے ہی آپ دیکھ لیں یہ رف الدین کا مسئلہ ہے اس کی بنیاد تو حدیث پہ ہے لیکن یہاں پہ آپ یہ تو کریں کہ کسی کو صحیح نماز کا طریقہ بتائیں رف الدین کی احادیث بتائیں لیکن رف نہ کرنے والے کو مارنا اس کی پٹائی کرنا اسے مسجد سے نکال دینا ایسے ہی وہ لوگ رف الدین کے قائل نہیں ہیں اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے صحیح سے ثابت ہے تو دی لیکن رف الدین نہ کرنے والوں کو اپنی مسجد سے نکال دینا ان کی اگلیاں توڑ ڈالنا اور یہ سمجھنا کہ ان کی وجہ سے مسجد پنیر ہو گئی ہے اس حد تک پہنچ جانا یہ ایک طالب علم کو زیب نہیں دیتا اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ ایسا زمانہ رہا ہے اور کچھ علاقوں میں اب بھی موجود ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد پلیز ہوتی تھی اسی سے مطالبہ کرتے تھے کہ مسجد تو نے دھونی ہے بھئی اسی کی وجہ سے مسجد پلیز ہوئی ہے وہ دھوئے گا تو کیسے پاک ہوگی ہو جائے گی پاک تو یہ عجیب و غریب سختیاں وغیرہ یہ ایک طالب علم میں نہیں ہونی چاہیے تو بہرحال اب آتے ہیں کتاب کے معلف کی عبارت کی طرف وہ کہتے ہیں چوتھا ادب یہ ہے جو ایک طالب علم میں ہونا ضروری ہے کہ اختلافی مسائل میں سینہ کشادہ ہونا چاہیے آپ اپنے دلائل دیں اس میں کوئی اطرال نہیں ہے لیکن دوسرے کو کافر سمجھنے تک نہ جائیں خلاف اللہ کتاب کے مولب کہتے ہیں کہ وہ اختلافی مسائل جن کی بنیاد اجتحاد پہ ہے علماء کلام کی کاوش ہے کہ انہوں نے کسی نے کہہ دیا یہ چیز حلال ہے کسی نے کہہ دیا آرام ہے واضح طور پہ اس کے پیچھے کوئی عیت یا حدیث نہیں ہے یہ جو اختلافی مسائل ہیں یہاں طالب علم کا سینہ جو ہے وہ کشادہ ہونا چاہیے لأن مسائل الخلاف بين العلماء کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ وہ مسائل جن میں علماء کرام میں اختلاف ہے یہ دو طرح کے ہیں نمبر 1 اما ان تقول مما لا مجال الاجتهاد فيه و يكون الامر فيها واضحا فهذه لا يعذر احد بمخالفتها کچھ وہ مسائل ہیں جن میں اجتہاد کی کوئی گنجائش کی کیوں کیونکہ قرآن موجود ہے حدیث موجود ہے اس مسئلے میں تو کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں اجتہاد کی گنجائش اور معاملہ ان میں بالکل واضح ہے تو یہاں پہ جو قرآن کی ایت کی یا نبی اسلام کی حدیث کی مخالفت کرے گا ہم اسے معذور نہیں جانیں گے اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے وہ انتقنا فیٰ من خا لا کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کی بنیاد اتحاد پہ ہوتی ہے ان میں واضح طور پہ کوئی ایت نہیں ہوتی واضح طور پہ کوئی حدیث نہیں ہوتی یہاں پہ جو مخالفت کرے گا ہم اسے معذور جانیں گے ولا یقا حج من خا الفیحا اور یہ مسائل جن کی بنیاد اجتہاد پہ ہے ان مسائل میں آپ کا موقف دوسرے کے خلاف حجت نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ میری بات حجت ہے جبکہ اس مسئلے میں واضح طور پہ ایت حدیث نہیں ہے تو دوسرا کہہ سکتا ہے کہ میری بات حجت ہے تو ایسے مسائل جن میں واضح طور پہ قرآن و حدیث سے کوئی چیز نہ ملے یہ جو مسائل ہیں ایسے اخلاقی مسائل ان میں آپ کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے کتاب کے مولب کہتے ہیں أُرِيدُ مَا فِيهِ مجال میری مراد وہ مسائل ہیں جن مسائل میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے یا یاسا انسان افیل الخلاف جن مسائل میں اختلاف کرنا ممکن ہے اما من خال طریق کا سلف کا مسائل عقیدہ فہاد ہی لاقبل من احدین ما فتما کا السلف الصالح لیکن وہ مسائل جن میں صحابہ کلام سے سلف صالحین سے کوئی قول ثابت ہے ان کا ایک ہی طریقہ چلا آ رہا ہے جیسا کہ عقیدہ کے مسائل ہیں یہاں پہ جو سلف صالحین کی مخالفت کرے گا اس کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہے لاکن فی السائل مجال لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے فلا یم بگیلافی مقانخا وغدا تو دیگر جو اختلافی مسائل ہے جن میں واضح طور پہ دلائل نہیں ملتے جن میں سرب سالحین کا موقف واضح نہیں ہے ان مسائل میں اگر کوئی آپ سے اختلاف کرے تو اسے تان و تسنیح کا نشانہ بنانا اسے اس سے بغذ دعوت رکھنا یہ مناسب نہیں ہے اللہ يختلفون في امور اللہ کتاب کے مولب کہتے ہیں صحابہ اکلام کا میں بہت سے مسائل میں اختلاف تھا ومن اراد ان على اختلافهم يجد الخلاف في مسائل جو چاہتا ہے کہ مجھے وہ مسائل بتائے جائیں جن مسائل میں صحابہ کلام میں اختلاف تھا اسے چاہیے کہ ان آثار کا ان اقوال کا مطالعہ کرے جن میں صحابہ کلام کے اختلاف کا تذکرہ موجود ہے وہی آب منجل مسائل دئی دننختلاف اور ان کے صحابہ کلام کے وہ مسائل جن میں ان میں اختلاف تھا وہ ان مسائل سے کہیں بڑے ہیں جن مسائل میں آج کل اختلاف ہوتا ہے تو کچھ لوگ وہاں اپنی عادت بنا لیتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کی مخالفت کرنی ہے حتیٰ کہ پارٹی بازی شروع ہو جاتی ہے اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس عالم دین کے ساتھ ہوں دوسرا کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں میں اس جماعت کے ساتھ ہوں میں اس جماعت کے ساتھ ہوں کہ ان مسئلہ مسئلہ تو احذاب فہدہ خطا اور معاملہ ایسے پھر ہوتا ہے جیسے پارٹی بازی ہے ہر آدمی اپنے مسئلے کی تحید کر رہا ہے ہر آدمی اپنی جماعت کی تحید کر رہا ہے یہ نہیں دیکھے گا حق کدھر ہے یہ نہیں دیکھنا کہ حق کدھر ہے کیا دیکھنا ہے میرے مسلک والے کیا کہہ رہے ہیں میرے مول صاحب کیا کہہ رہے ہیں جو میرے مسلک نے کہہ دیا بس وہی حق ہے من مثلا کتاب کے مولب کہتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسا کہ کوئی آدمی یہ کہ کہ جب آپ رکو سے اٹھیں تو دیا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ نہ رکھیں بل ارسلہ بلکہ ہاتھوں کو چھوڑ دیں الاجم بھی اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں اپنی رانوں کی سائڈ پہ لم تفل اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ بجتی ہے یعنی کہ کچھ لوگ ہاتھ چھوڑتے ہیں اب کچھ لوگ ہاتھ باندھتے ہیں اب ہاتھ چھوڑنے والا ہاتھ باندھنے والے سے کہے کہ اگر آپ ہاتھ باندھے رکھیں گے تو آپ بتتی ہے تو یہ غلط ہوگا کہتی ہیں کتاب کے علی کلیمت مبتین کہہ دینا کسی کو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے اگر کوئی مجھ سے کہے کہ تو بتتی ہے اس وجہ سے کہ تو رکو کے بعد ہاتھ باندھتا ہے تو میرے سینے میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہوگی لأن الانسان بشر کیونکہ میں بشر ہوں انسان بشر ہے ونحن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں ان میں اختلاف کی گنجائش ہے اما أو کوئی ہاتھ باندھ لے رکو کے بعد کس کی بات ہو رہی ہے کے بعد کو ہاتھ باندھ لے یا چھوڑ دے یہ گنجائش ہے ولیحد امام احمد رحم اللہ علی اسی امام احمد فرماتے ہیں کہ نمازی کو اختیار ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے تو باندھ لے چھوڑنے ہیں تو چھوڑ دے رفیظ ہے کیونکہ اس میں گنجائش ہے یہ معاملے میں وسط ہے اس مسئلے میں وسط ہے اچھا میرے بھائیو اب یہ بات ہو رہی ہے کس جگہ کی رکو کے رکو کے رکو کے بات کی اس میں وہ کہہ رہے ہیں اختلاف کی گنجائش ہے لیکن رکو سے پہلے بھی کئی لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں دیکھا آپ نے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا رکو سے پہلے بھی کئی لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے آپ کون ہیں وہ کہتے ہیں ہم مالکی ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا جو آپ کے ملک میں موجود ہیں صحابہ سے بگ دعوت رکھنے والے بات ہو رہی ہے ان کی جو اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں شافی مالک اہل حدیث اپنے آپ کو سنی کہنے والے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں ان سے پوچھا جائے آپ کون ہیں کہتے ہیں ہم امام مالک کو ماننے والے ہیں تو بھائی امام مالک کی کتاب پڑھ کر دیکھیں امام مالک کی باقاعدہ حدیث کی کتاب ہے اس کا نام کیا ہے جی نہیں بول رہے ہیں تھوڑا سا بول گئے ہیں ہاں جی امام مالک کی حدیث کی کتاب کا نام کیا ہے کوئی بھائی تو بتائے موطہ اللہ آپ کو جائے خیر دے اب آئی جائیے موطہ مسلم جو ہے امام احمد کی کتاب ہے ٹھیک ہے تو موطہ امام مالک کی کتاب ہے امام مالک اپنی حدیث کی کتاب میں وہ حدیث لے کر آئے ہیں جس حدیث میں مسئلہ آیا کہ ہاتھ باندھنے چاہیے مالکی او تم کیوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیتے ہو کہتے ہیں نہیں جی ہم امام مالک کے مقلد ہیں بھائی امام مالک کی کتاب موجود ہے اس میں وہ حدیث لے کر آئے ہیں امام مالک کی روایت کرتا حدیث کو کیوں نہیں مانتے ہو نہیں جی ہم مقلد ہیں بھائی امام مالک رحمہ اللہ نے اگر ہاتھ چھوڑے تھے تو اس کی وجہ تھی اس کا کوئی سباب تھا کہتے ہیں کہ انہیں وقت کے بادشاہ سے اتنی مار پڑی تھی کہ ان کے ہاتھ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اپنا بوجھ برداشت کر پاتے تو وہ ہاتھ چھوڑ دیا کرتے تھے اب ان کا تو عذر ہو گیا کوئی وجہ ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ کیا معذور ہیں تمہارا کیا عذر ہے کیا تم نے کلمہ امام مالک کا پڑھا ہے کلمہ کس کا پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑا ہے اور امام مالک کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحم کے فرمائے امام مالک کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور ہماری باتیں ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہیں لیکن ایک ہی شخصیت ہے جن کی ہر بات ماننا ضروری ہے اور وہ کون ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی انسان ہے بس دوسرا کوئی نہیں ہے کوئی صحابی بھی ایسے نہیں ہیں کہ جن کی ہر بات ماننی ضروری ہو جن کی ہر بات ماننی ضروری ہے وہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس تو اس لیے میرے بھائیو اب یہ جو رکوع سے پہلے جو ہاتھ لے اور چھوڑ دینے یہاں پہ جو اختلاف کرے گا ہم وہاں پہ اس سے بات کریں گے اس پہ انکار کریں گے اسے سمجھائیں گے یہاں خاموش رہیں گے لیکن رکوع کے بعد جو ہاتھ باندھنے چھوڑ دینے ہیں یہاں پہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کتاب کے مولو کہہ رہے ہیں اختلاف کی گنجائش موجود ہے کہتے ہیں اب اب آپ کہیں گے آپ کی کیا رائے ہے اس مسئلے میں کہتے ہیں سنت تحریر مسئلہ یہ مسئلہ جو ہے اگر ہم اس کا دراسہ کریں اس کی سٹڈی کریں اس کی تحقیق کریں تو سننے طریقہ ہے کیا کس مسئلے میں رکوع کے بعد رکوع سے پہلے کی بات تو ختم ہو گیا جی سب اب بات. بات. بات ہو رہی ہے کے بعد کی میرے بھائی مجھے چراغ ترے اندھیرا نظر آ رہا ہے کئی بھائی میرے قریب بیٹھ کے درس کی بجائے کچھ اور کر رہے ہیں تو so یہ مناسب مناسب نہیں ہے جی کہتے ہیں اب آپ پوچھیں گے سنت طریقہ کیا ہے پھر اس مسئلے میں کس مسئلے میں رکوع کے بعد کہنا رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے اور باندھنے میں تو کہتے ہیں فل جواب میرا جواب یہ ہے سننا <تصفح> سلام <تصفح> میرے نزیر سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ رکوع کے بعد دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھے ادا رفا تم نے رکوئی جب رکو کما تازا جیسا کہ آپ ہاتھ باندھتے ہیں رکو سے پہلے بخاری شیف کی حدیث ہے جسے ساحل بن سعد روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سال بن سعد کون ہے صحابی ہیں ساحل بن سعدی روی اللہ تعالیٰ نو. کہتے ہیں کان الناس یؤمرون رجولملہ اللہ دراصل کہ لوگوں کو حکم تھا لوگوں کو کیا تھا بہتر ہوا کہ حکم ہوا حکم تھا لوگوں کو حکم تھا کہ آدمی نماز میں دائیں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھے نماز میں دائیں ہاتھ کس پہ رکھے بائیں بازو پہ دائیں ہاتھ کہاں رکھے بائیں دائیں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھے یہ دیکھیں اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی تو آپ کا دایا ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ بھی تھا کلائی پہ بھی تھا بازو پہ بھی تھا تو اس لحاظ سے ہاتھ رکھنا زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ ایسے ہاتھ رکھے اور آپ کا دایا ہاتھ کچھ ہتھیلی پہ آ جائے کچھ کلائی پہ آ جائے کچھ بازو پہ آ جائے سب حدیث پہ عمل ہو جائے تو بہرحال اس حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو حکم تھا کہ دایا ہاتھ بائیں بازو پہ رکھے نماز میں یہ نہیں آیا رقو سے پہلے کیونکہ رکو کے بعد کیا ہے نماز میں اب سجدے میں اس پہ عمل ہو سکتا ہے کیونکہ سجدے میں دیا ہاتھ کہاں ہوگا زمین پہ ہوگا رکو میں اس پہ عمل ہو سکتا ہے نہیں کیونکہ رقو میں دیا ہاتھ کہاں ہوگا گھٹنے پہ ہوگا دو سجدوں کے درمیان اس پہ عمل ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہاتھ کدھر ہوتا ہے رانوں پہ ہوتا ہے گھٹنے پہ ہوتا ہے تو پھر یہ کون سی حالت باقی رہ گئی رکو سے پہلے کی رکو کے بعد کی وہ کہتے ہیں آپ غور کریں کتاب کے مطلب کہہ رہے ہیں آپ غور کریں ہر یورید و کے فی حال السجود کیا اس ادیت سے مراد سعیدے کی, کی, حال کی, کی, حال کی حالت ہے بالکل نہیں اور و بیدار کے فی الحال رکو رقو کی حالت ہے بالکل نہیں اورید بیدار رقو تشہد کی حالت ہے بالکل نہیں لا بل یورید و کا فی حالت القیام اس سے مراد قیام کی حالت ہے کھڑے ہونے کی حالت ہے یشمل القیام قبل رکوئی ولقیام بعد رکوئی تو حدیث میں وہ قیام بھی داخل ہے جکو سے پہلے ہوتا ہے وہ بھی داخل ہے جو رکو کے بعد ہوتا ہے کہتے ہیں میرے نزیک تو پھر یہ ہے لیکن شیخ کہتے ہیں کہ میرے نزیک آپ ہاتھ چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن ہاتھ باندھنے والے کو آپ بلتی کہیں یہ اچھی بات نہیں ہے فیا جی وہ اللہ نہ خدا منہاد الخلافاض کہتے ہیں اس اختلاف کو لڑائی جھگڑے کی بنیاد بنا لینا سبب بنا لینا یہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے كلنا ہم سب حق کی تلاش میں ہیں ہم سب کس کی تلاش میں ہیں اگر واقعی کو حق کی تلاش میں میرے بھائی اصول یاد رکھیے گا اگر واقعے کو حق کی تلاش میں ہو پھر وہ یہ کہے یا وہ کہے اس میں نرمی ہے لیکن ایک آدمی حق کی تلاش میں نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ بس جو میرے مسلک نے کہہ دیا میری جماعت نے کہہ دیا میرے پیر صاحب نے کہہ دیا وہی حق ہے یہ حق کی تلاش میں نہیں ہے بلکہ یہ حق کو پیر صاحب کے مطابق بنانا چاہتا ہے یہ حق کو اپنی جماعت کے مطابق یہ, یہ حق پہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ ہم سب حق کی تلاش میں ہیں وہ کلو نا فالما ادا اتحاد لئی. ہم سب نے وہ کیا ہے جو ہمارے اتحاد نے کہا ہے فما دہ نہ جب یہ ہے تو پھر ہمیں ایسے مسائل میں علماء کے درمیان دشمنی نہیں پیدا کرنی چاہیے ان کے درمیان تفرقہ پیدا نہیں کرنا چاہیے اور علماء ہمیشہ سے نبی علیہ السلام کے زمانے سے کچھ مسائل میں اختلاف کرتے رہے ہیں لیکن ان کی خوبی کیا تھی جب حدیث آتی تھی تو وہ پھر اختلاف چھوڑ دیتے تھے بس یہ فرق یاد رکھیے گا کہتے ادن فلوا جب تعالی ولم تو اللہ آپ کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کر رہیں ولا جبل تباؤ تباغ ایسے اختلاف کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے دوری رکھنا ایک دوسرے سے بغد و دعوت رکھنا یہ مناسب نہیں ہے بل واجب صاحب کا بھی مختلف دلیل اہم مختر دلیل واحد و انتظاد المحبۃ بینا اگر آپ اپنے طالب علم ساتھی کی مخالفت کرتے ہیں دلیل کی وجہ سے مسلق کی وجہ سے نہیں جماعت کی وجہ سے نہیں پیر کی وجہ سے نہیں کس وجہ سے اور وہ بھی دلیل کی وجہ سے آپ کی محالفت کر رہا ہے پھر تو آپ دونوں کا راستہ ایک ہی ہو گیا آپ دونوں دلیل کی تلاش میں ہیں تعصب نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے تعصب نہیں ہے تو پھر تو آپ دونوں کا طریقہ ایک ہو گیا آپ کی آپس میں محبت بڑھنی چاہیے و لہد کتاب کے مولب کہتے ہیں فلاں و نلو شباب ابتدا المسا بالدلائل دل وبن کتاب اللہ و سنتی رسول ہی کتاب کے مولب کہتے ہیں ہمیں ان نوجوانوں سے محبت ہے اور ہم ان نوجوانوں کو مبارکباد دیتے ہیں جن کے پاس بہت مضبوط رجحان ہے اس بات کا کہ وہ کہتے ہیں مسئلے کی دلیل بھی ہونی چاہیے مسئلے کی کہہ رہے ہمیں ان نوجوانوں سے محبت ہے جو کہتے ہیں ہر مسئلے کی دلیل ہونی چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علم کی بنیاد اللہ کی کتاب پہ ہوگی اور اللہ کے رسول کی حدیث پہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم منظر اللہ نیل خیر ہم سمجھتے ہیں یہ خیر کا کام ہے کیا خیر کا کام ہے دلیل مانگنا ہر مسئلے کی دلیل تلاش کرنا کہ میں اگر رفت کرتا ہوں تو دلیل کیا ہے نہیں کرتا دلیل کیا ہے ہر مسئلے کی دلیل تلاش کرنا. ابواب اس میں ہمیں خوشخبری مل رہی ہے کہ علم کے دروازے صحیح جگہ سے کھل رہے ہیں ولا نری سب تحزا لیکن ایسے نوجوانوں سے ہم یہ چاہیں گے کہ وہ اپنے اختلافات کو پارٹی بازی اور بغض و دعوت کا سبب نہ بنائیں اللہ تعالی نے فرمایا اپنے نبی سے ان فرقو دینہم وکانو لستہم منم وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے جماعتوں میں تقسیم ہو گئے آپ ان سب سے لا تعلق ہیں یعنی کہ آپ ان میں سے کسی سے تعلق نہ رکھیں جو پارٹیوں میں جماعتوں میں تقسیم ہو گئے فالذين جعلوا أنفسهم أحزاب يتهزبون إليها لا نوافق ما لا وہ لوگ جو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے اور اپنی جماعتوں کے لیے وہ تعصب رکھتے ہیں ہم ان کے موافق نہیں ہیں لأن حزب الله واحد اللہ کی جماعت ایک ہے اللہ کی جماعت ایک ہے ونرا ان اختلاف الفهمي لا یوجب ناس ہو کسی عید کے سامنے میں اختلاف ہو جانا کسی حدیث کے سامنے میں اختلاف ہو جانا اس کی وجہ سے آپس میں بگد و دعوت رکھنا یہ درست نہیں ہے کسی دوسرے کی عزت پہ حملہ کرنا یہ درست نہیں ہے اقوا طالب علموں کو چاہیے کہ بھائی بائی بن کر بعض المسائل فرحیہ اگر کچھ فری مسائل میں اختلاف ہو بھی جاتا ہے پھر بھی بھائی بہی بن کر رہیں والا کل واحد اعید الآخ بالہد اللہ وجب اللہ وسمی اور ایک دوسرے کو دعوت دیں وکار کے ساتھ سکون کے ساتھ بحث و مباحثہ کے ساتھ وہ بحث و مباحثہ جس کا مقصد اللہ کی رضا ہو کیا ہو <تصف> یہ نہیں کہ میں نے اپنے مسئلے کو جتوانا ہے آج ہماری نہیں لگنی چاہیے ہم نے نہیں کھانی جو بھی ہو جائے چاہے قرآن کی تاویلیں کرتے رہیں چاہے حدیث کی تاویلیں کرتے رہیں نہیں اختلاف ہے کچھ مسائل میں آپ حل کریں حل کیسے سکون کے ساتھ پیار کے ساتھ احترام کے ساتھ بحث و مباصہ کریں بحث و مباص کرتے ہوئے دل میں نیت کیا ہو حق تک پہنچنا ہے اللہ کو رادی کرنا ہے وہی ہادف جب یہ نیت ہوگی تو محبت میں اضافہ ہوگا وہ یزولت ودی تنس پھر یہ زد اور یہ سختی ختم ہو جائے گی جو کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے حتیٰ قد یصل بحم المرزاسام <وَالخسام> کچھ لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہوئے لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتے ہیں وہ ہدا <الْمُسْلِمِين> اس سے المسلمانوں کے دشمن خوش ہوتے ہیں کہ آپس میں لڑ رہے ہیں وہ نظام <الدرن> امت میں جب آپس میں خلاف ہوتا ہے تو اس سے امت کو شدید نقصان پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ عقی اللہ رسول اللہ کی تعداد کرو اور کس کی تعداد کرو اللہ کے رسول کی ولا تلا جاؤ ایک دوسرے سے اختلاف مت کرو فتف شلو اگر اختلاف کرو گے تو تم بزل بن جاؤ گے وہ تذہاری حکم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی رو صبر کرو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے میرے بھائی اگر کسی مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے اور اختلاف کی کوئی حقیقت ہے تو ایسے اختلاف کو برداشت کیا جائے لیکن یہ کہلا کہ اختلاف اور ہونا چاہیے لوگ یہ روایت پڑھتے ہیں آپ نے بھی سنی ہوگی اختلاف امت کہ میری امت میں جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے یہ سنی روایت آپ نے کہتے ہیں یہ جی امت میں جو اختلاف ہے اچھی بات ہے یہ تو اللہ کی رحمت ہے غلط ہے یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا یا مختلفین مختلف اللہ مرحم ربک لوگ اختلاف کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اختلاف میں وہ نہیں پڑھیں گے جن پہ رب کی رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہنے ہیں رحمت ان پہ ہے جو اختلاف میں نہیں پڑتے۔ تو یہ روایت منگرد قسم کی ہے اس کو رواج دیا جاتا ہے رواج نہیں دینا چاہیے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں اور جس مسئلے میں قرآن کی آیت نہ ملے حدیث نہ ملے وہاں پہ اتحاد ہوتا ہے تو وہاں پہ اختلاف کی گنجائش ہونی چاہیے کہتے ہیں وکانہ الصحابہ رضی اللہ عنہم صحابہ کرام مختلفون فی مجتہاد المسائل اس قسم کے مسائل میں وہ بھی خلاف کرتے تھے ولکن هم علی قلب واحد علی محبت المعتلاب لیکن وہ یک جان تھے اور محبت کرنے والے تھے بل انی اقول بصراحه بلکہ میں واضح طور پہ کہتا ہوں حقیقہ منکما قالبیقہ اگر کوئی آدمی آپ سے اختلاف رکھتا ہے دلیل کی بنیاد پہ تو وہ آپ کا مخالف نہیں ہے آپ کا موافق ہے کیونکہ اس کا بھی نظریہ یہی ہے کہ چلنا کس پہ ہے دلیل پہ قرآن پہ ردیس پہ و عف ہدف واحد آپ دونوں کا هدف ایک ہے منزل ایک ہے بہ الحقی دلیل اور وہ منزل کیا ہے کہ ہم نے حق تک پہنچنا ہے لیکن دلیل کے ساتھ کس کے ساتھ دلیل کے ساتھ فہو عید المالف کا اس لیے اس نے آپ کی مخالفت نہیں کی ماں تر اللہ خالف کا بھی مت دلیل عید الخلاف جب آپ مانتے ہیں کہ وہ مجھ سے کسی دلیل کی وجہ سے خلاف کر رہا ہے تو پھر وہ آپ کا مخالف نہیں ہے و بحاد طریقہ کب کل امت واحد اس طریقے سے امت ایک ہو جائے گی وہ ایک طرف اتنی بادل مسائل اگرچہ کچھ مسائل میں خلاف رہے گا دلیل کی وجہ سے اما من آدہ وکابر بادی فلاسک عمل بیمارفہ ولی کل مقام المقال ہاں حق وعے ہو جانے کے بعد جو ضد دکھائے ہٹ درمی کرے اور حق قبول نہ کرے تو اس سے وہی سلوک کرنا چاہیے جس کا وہ حقدار ہے جو دلیل وادے ہونے کے بعد بھی دلیل کو نہ مانے دائیں بائیں جی ہمارے فلام بزرگ کو خواب آیا چاہ رہے ادھر قرآن سنایا جا رہا ہے تو بزرگوں کے خواب سنا رہا ہے مقابلے میں ادھر قرآن سنایا جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے میرے بزرگوں کا فتوا ہے جو ایسی عزت کرے ہر درمی کرے تو اس سے پھر وہی وہ کچھ کرنا چاہیے جس کا وہ حقدار ہے اب کتنے آداب ہو گئے علم کے پہلا کیا تھا دوسرے نمبر پہ کہ علم اس لیے لے کہ میں نے جہالت دور کرنی ہے اپنے آپ سے بھی اور لوگوں سے بھی اور تیسرے نمبر پہ اور چوتھے نمبر پہ طالب علم کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اختلافی مسائل جن کے پیچھے اجتہاد ہو قرآن و حدیث نہ ہو بلکہ کیا ہو وہاں پہ آپ کا سینہ کیا ہونا چاہیے کشادہ ہونا چاہیے کھلا ہونا چاہیے اب کہتے ہیں پانچواں ادب کہ جو علم لیا ہے اس پہ عمل بھی کریں پانچواں ادب کیا ہے طالب علم کے اداب میں سے جو علم لیا ہے اس پہ عمل بھی کریں اَن طالب العلم بھی علمی عقید و عبادت و اخلاقن ودابن و آپ اپنے علم پہ عمل کریں چاہے عقیدے کا معاملہ ہو چاہے کسی عبادت کا معاملہ ہو چاہے اس چیز کا تعلق اخلاق سے ہو چاہے اس کا تعلق آداب سے ہو چاہے اس کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہو کوئی بھی چیز ہے اپنے علم پہ عمل کریں کچھ لوگ جو ہیں عقیدے میں قرآن و حدیث کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں توحید عید پہ رہتے ہیں شرک نہیں کرتے اچھی بات ہے لیکن جب دنیا کی باری آتی ہے دھوکہ رشوت فراڈ نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہر معاملے میں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ عقیدے بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور معاملات میں بھی ٹھیک ہوتے ہیں لیکن عبادت کی باری آتی ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن طریقہ نبی علیہ السلات اسلام والا نہیں ہوتا حدیث پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مسئلے میں اپنے علم پہ عمل کریں سمرۃ العلم یہ ہے علم کا سمرہ اور یہ ہے علم کا حاصل یہ ہے علم کا فائدہ کہ اس پہ کیا کیا جائے عمل کیا جائے وہ حامل کل حامل کتاب کے مولب کہتے ہیں جس کے پاس علم ہے صاحب علم وہ اس آدمی کی طرح ہے جس کے پاس اسلحہ ہے یہ اسلحہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے اور آپ کے حق میں بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ علم اگر عمل کریں گے تو روزے قیامت آپ کے لیے روشنی بن جائے گا آپ کے لیے دلیل بن جائے گا اور اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا کہتے ہیں ولیحاد نبی القرآن حجت اللہ کا حدیث ہے ہے نبی علی اسلام فرماتے ہیں قرآن یا آپ کے حق میں دلیل بنے گا یا آپ کے خلاف دلیل بنے گا آپ کے حق میں کب دلیل بنے گا جب تلاوت کریں گے سمجھیں گے امل کریں گے اور آپ کے خلاف دلیل بنے گا جب تلاوت نہیں کی سمجھا ہی نہیں سمجھا تو عمل نہیں کیا تو پھر یہ آپ کے خلاف گواہی دے گا لَكَ إِنَّ عَمِلْتَ بِهِ وَعَلَيْكَ إِنَّ لَمْتَ عَمَلْ بِهِ. کتاب کے مولب کہتے ہیں قرآن آپ کا ہے آپ کے حق میں ہوگا روزے قیامت اگر عمل کریں گے عمل نہیں کریں گے تو یہ آپ کا مخالف ہے وکدار کے کند المل ابیما صحا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تصدیق ممتال الاحکام اسی طرح عمل کرنا چاہیے ان احادیث پہ جو نبی علی اللہۃسلام سے ثابت ہیں جو آپ سے کیا ہے بولیے آپ سے کیا ہے میرے بھائیو آج کل زمانہ ہے سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا کے ذریعے من گرد روایات کو بہت رواج دیا جا رہا ہے ابھی کل ہی مجھے کسی نے روایت بھی روایت میں, میں دعوی کیا گیا ہے کہ نبی علی اسلام نے فرمایا تھا کہ میں علم کا کیا ہوں شہر ہوں علی علم کے کیا ہے اور ابو بکر کسی کو چھت بنایا ہوا ہے کسی کو دیوار بنایا ہوا ہے کسی کو کیا بنایا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہے بخاری شریف بالکل غلط ہے یہ بات نبی علی است السلام سے چیز بالکل بھی ثابت نہیں ہے ایسے ہی آپ سنتے ہوں گے ہمارے سیاسی لیڈر جو ہیں وہ جب کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو علم کی تقریب ہوتی ہے وہاں پہ تقریر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ نبی علی سات اسلام نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے چہین جانا پڑے اور چہین میں قرآن پاک ہے کہ آبیز ہیں کیا ہے وہاں پہ نہ پہلے کبھی تھا نہ آج ہے آپ نے علم کی ترغیب دی ہے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اسلام علم کی سب سے بڑھ کر ترغیب دیتا ہے لیکن یہ الفاظ آپ نے کہے ہوں کہ علم حاصل کرو چاہے تین جانا پڑے بالکل ہیں اور ہمارے سیاسی لیڈروں کو بس ایسی روایتیں آتی ہیں اور کہیں لکھا ہوتا ہے ہاتھ سے کمانے والا کیا ہے اللہ کا دوست ہے ہاتھ سے کمانا اچھو بات ہے اسلام ترغیب دیتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ چھو بانی لیکن یہ کہنا کہ یہ الفاظ باقاعدہ اللہ کے سن کے یہ بھی غلط ہے پھر آپ میں سے اکثر بھائی الفاظ سنتے ہوں گے بلکہ کہتے بھی ہوں گے کہ نبی علیہ السلاۃ اسلام وجہ کائنات ہیں ایسے ہی ہے وجہ کائنات کا مطلب کیا کہ کائنات آپ کی وجہ سے بنی ہے آپ سبب کائنات ہیں اور کئی کہتے ہیں آپ کیا ہیں صاحب لولاک کیا کہتے ہیں بولیے صاحب لولا کیا مطلب یعنی کہ لولا ایک روایت آتی ہے کہ لو کا لما خل الافلاک یا لو لما خلقت الافلاک کہ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا افلاک کو پیدا نہ کرتا اب اس روایت کی وجہ سے کہا ہے آپ ہیں صاحب لولاخ یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی کیا یہ رواج صحیح ہے بالکل من ہے خالق سے پوچھئے کہ اے خالق کیا تو نے یہ کائنات اپنے محبوب کی خاطر پیدا کی ہے خالق کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون 27واں اسوالہ سورہ الذاریات آپ کے گھر میں موجود ہے خالق کہہ رہا ہے میں نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, کیا ہے پیدا کیا میں نے اپنی عبادت کے لیے بس جن انسان جو ہے کہنات کا حصہ نہیں ہے ایک بات دوسری بات اللہ اللہ اللہ خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنظر الامر بینہن لتعلمو ان اللہ علا کل شئین قدیر اللہ طرح سورہ طلاق کے آخر میں کہہ رہے ہیں میں نے سات آسمان پیدا کیے سات زمینیں پیدا کی یا اللہ کیوں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور تاکہ تمہیں اللہ کے علم کی گہرائی کا پتا چل جائے تو اللہ نے سات آسمان سات زمینیں بنائی کیوں تاکہ لوگوں کو اللہ کی قدرت کا پتا چلے اللہ کے علم کی گہرائی کا پتا چلے تو اللہ تو کہہ رہے میں نے اپنے بھی یہ چیزیں پیدا کی ہیں اور لوگ کہہ رہے اللہ نے نبی علی کی خاطر پیدا کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی شان کم ہے آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں سب سے اعلیٰ ہیں سب سے مقدس ہیں سب سے محترم ہیں نبیوں کے امام ہیں خاتم النبیین ہیں رحمت العالمین ہیں روزے قیامت شفاعت فرمائیں گے ان کی جن کے حق میں اللہ چاہے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روایتیں گڑھ کے آپ کے ذمے لگا دی جائیں منسوخ کر دی جائیں تو اس سے میرے بھائی ان چیزوں سے بچنا چاہیے تو کتاب کے مولب کہہ رہے ہیں اسی طرح عمل ہونا چاہیے ان آدیش پہ جو نبی علیہ السلاط اسلام سے ثابت ہیں آپ سے آپ سے حاجی صاحب کیسے عمل ہوگا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی آدیش میں یا تو کوئی واقعہ بتایا گیا ہوگا کیا بتایا گیا ہوگا ماضی کا یا مستقبل کا تو آپ اس میں سچا مانیں آپ کو واقعہ اس پہ ہم نے عمل کیا کرنا ہے بس یہ مان لیں کہ جو بات آپ نے کہی ہے بالکل صحیح کہی ہے مثال کے طور پہ یہ چیزیں ہمیں آپ کے ذریعے معلوم ہوئی ہیں نا کہ اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا سب نے سجدہ کیا سوائے کیونکہ اس وقت آپ موجود تھے دیکھا آپ نے منظر لیکن ہم ایمان لے آئے ہم, ہم ایمان لے آئے اور قرآن پاک میں یہ بھی بتایا کہ انسان کو کیسے پیدا کیا گیا کیونکہ کس سے پیدا کیا مٹی ہے اور آپ کے سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا اور کیا نام اس کا کس کا نظریہ کیا کہتے ہیں دارون کا نظریہ اب ایک طرف قرآن ہے ایک طرف نبی الاسلام ہے ایک طرف ڈارون ہے کس کو مانیں گے <Nashar> یہاں پہ پتا چلتا ہے کون آپ کو نبی ماننے والا ہے ایسے ہی آپ نے بتایا دجال آئے گا آئے گا کہ نہیں آئے گا ایک بڑے مفسر نے لکھا ہے چھوٹے مفسر نے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں بڑے مفسر نے اپنی تفسیر میں لکھ ڈالا ہے کہ یہ دجال کوئی شخصیت نہیں ہے دجال سے مراد یہ ہے کہ شر بڑا عام ہو جائے گا برائی بڑی عام ہو جائے گی جبکہ حدیث پڑھیں تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ دجال ایک شخصیت ہے فرمایا اس وہ بہنگا ہوگا کیوں جی برائی مہنگی ہوتی ہے جی وہ چکر لگائے گا کتنے دنوں میں اور بولیے چالیس دنوں میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا تو یہ کیا یہ برائی چکر لگا رہی ہے پھر آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی بال کیسے ہوں گے ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں اور یہ کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا اور یہ مفسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دجال کوئی شخصیت نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ برائی عام ہو جائے گی یہ طویلیں کرنے والے یہ احادیث کے منکر اور ہمارا کام کیا ہے کہ آپ کی حدیث پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرنا نہیں آپ کی جو واقعات آپ نے بتائے ان میں آپ کو سچا جانا تصدیق کرنا چاہے وہ ماضی کے واقعات ہوں چاہے اور جو آپ نے آڈر دیے ہیں ان پہ عمل کرنا کیونکہ آپ کے حدیثیں دو طرح ہوں گی یا اس میں واقعہ بتایا گیا ہوگا یا اس میں کوئی بوری آئی صاحب آڈر دیا گیا ہوگا حکم ہوگا جہاں پہ حکم ہے یہ کام کریں یہ نہ کریں وہاں پہ ہم نے عمل کرنا ہے اور جہاں پہ واقعہ بتایا گیا وہاں پہ کیا کرنا ہے مان لینا ہے کہ بالکل صحیح کہا آپ نے کیا ماننا ہے کہ بالکل سچ کا ہے آپ کے ٹی وی چینل پہ ایک مولوی صاحب آتے ہیں داڑی منڈے کیسے موری صاحب آتے ہیں گاڑی بالکل کلیئر وہ کبھی موسیقی کو جائز قرار دیتے ہیں کبھی مردوں عورتوں کے اختلاف کو جائز قرار دیتے ہیں کبھی مسافر کو جائز قرار دیتے ہیں اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ کادیانی کو بھی ہم کافر نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے گاڑی تو ان کے اپنی سرے سے آئی نہیں دوسروں کو کیا وہ رکھوائیں گے یہ تو ان کے نزی دین کا حصہ ہی نہیں ہے داڑھی ان کے نزدیک دین کا حصہ نہیں ہے ناود اب علی کا تو کہنے کا مطلب یہ یہ لوگ ہیں اپنے عقل کے ذریعے حدیث کو ریجیکٹ کرنے والے کس کے ذریعے بولئے آجی صاحب اپنی عقل کے ذریعے احادیث کو ریجیکٹ کرنے والے ہم نے ان کو ریجیکٹ کرنا ہے جو آپ کے حادیث کو ریجیکٹ کرنے والے ہیں ہمارے نزیک وہ خود ریجیکٹ ہیں تو ادا جا الخبر امن اللہ کتاب کے مولب کہتے ہیں جب حدیث یا کوئی بات اللہ کی طرف سے آئے اللہ کے رسول کی طرف سے آئے فسد اس کی تصدیق کرو کو میں ایمان لے آیا وہ خود ہوں بال اور اسے لے لو قبول کر لو تسلیم کر لو ولا تقل یہ نہ کہو لیما یہ کیسے ہو سکتا ہے وکیفہ کیسے ممکن ہے یہ کیوں یعنی کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟, کیوں کیوں کیوں کیوں کیسے یہ کیوں کیسے جو ہے نا اسے اپنے پاس رکھیں کیوں کیسے کو کہاں رکھیں اپہاں پہ اللہ کی بات آ جائے نبی اسلام کی بات آ جائے اور حدیث صحیح ہو واقعی آپ نے وہ بات کہی ہو کچھ رویتیں من ہوتی ہیں ان کے تو ہم بھی مخالف ہیں لیکن جو روایت ثابت ہو جائے کہ آپ نے کہی ہے پھر ہماری عقل مانے نہ مانے ہم نے مان لینی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا مشرقین مکہ نے کہا ابو بکر سنا ہے تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی گیا ہوں مشیکسا بھی گیا ہوں ساتوں آسمانوں پہ بھی گیا ہوں اور واپس مکہ بھی آ گیا ہوں اللہ اکبر اسے کہتے ہیں ایمان ابو بکر صدیق نے کہا کیا واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہا بالکل کہی ہے وہ بڑے خوش ہو گیا شہری جی شک میں پڑ گیا ہے رکسے نے کہا واقعی انہوں نے بات کہی ہے کہا پھر میں ایمان لاتا ہوں ہاں یہ پہلے تصدیق کی ہے کہ روایت ثابت ہے کہ نہیں کہ واقعی بات کہی ہے نہیں کہ نہیں کہیں روایت ضعیب تو نہیں کہیں روایت من تو نہیں تو پوچھا کیا واقعی آپ نے بات کہی ہے ہاں جی کہی ہے کہا میں اس پہ ایمان لاتا ہوں کہ صبح و شام ان پہ وہی نازل ہوتی ہے تو یہ کون سی بڑی بات ہے ایسا ایمان ہونا چاہیے یہ نہیں کہ قرآن کہے چور کے ہاتھ کا ڈالو اور یورپ والے کہیں چور کے ہاتھ کا ہاتھ ڈالنے جو ہے یہ ظلم ہے آپ کہیں بات تو ٹھیک ہے یہ ایمان ہے آپ کا اور دل دینے سے پہلے بات کر رہا ہوں ہم نے اللہ اللہ کے سر کی بات پہ آنکھیں بند کر کے ایمان لانا ہے اور اگر دل کی دنیا میں بھی آ جائیں تو چور کے ہاتھ کا ہٹ ڈالنے بہتر ہے یا اس پہ ترس کھانا بہتر ہے ایک چور کا ہاتھ کارڈ ڈالیں گے آپ کی بیس کروڑ آبادی دو تین سال تک سکون سے سوئے گی کسی چوکی دار کی ضرورت نہیں سیکورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں دیوارے مناسب تارے لگانے کی ضرورت نہیں دروازے مناسب لوہے کے موٹے موٹے دروازے لگانے کی ضرورت نہیں کتنا خرچہ بچ رہا ہے بولیے بچ رہا ہے کہ نہیں بچ رہا اور آپ کراچی میں ہیں بیگم لاہور میں ہیں آرام سے سو رہی ہے بچے آرام سے سو رہے ہیں اور جب آپ نے چوروں پہ ترس کھایا کیا ہوا پورا ملک پریشان پورے ملک کی عورتیں پریشان ہوا چلتی ہے رفت کے پتے ہرکت کرتے ہیں اور عورت ڈرنے لگتی ہے چور آیا ایسا ہے کہ نہیں ہے اور پھر چوروں کو بھی ضرورت ہو رہی ہے بابا آپ نے چور کے ہاتھ نہیں کاتے؟ وہ آپ کو ذبا کر رہا ہے وہ آپ کے گھر میں آتا ہے کھانا بھی کھاتا ہے عزت بھی لوٹتا ہے مال بھی لوٹتا ہے اور موقع ملے تو قتل بھی کر دیتا ہے یہ آپ نے منظور کر لیا کہتے ہیں جی یورپ والے بڑے سمجھدار ہے ان کی عقل کوئی خاص قسم کی ہے میرے بھائی اللہ کی بات کے سامنے جو اڑ جائے اس کی عقل کسی کام کی نہیں ہے تو کتاب کے مولم کہتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کی بات آدھے آگے سے کہنا کیوں کیسے یہ طریقہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا کسی مومن کو حق نہیں پہنچتا کسی مومن عورت کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی مسئلے میں اللہ اللہ کے رسول کو آرڈر جاری کر دیں پھر ان کے لیے کوئی اختیار ہو کوئی چوائس ہو کہ کروں کہ نہ کروں جب اللہ اللہ کے رسول کا آڈر آ گیا پھر یہ نہیں سوچنا کروں کے یہ نہیں سوچ نتیجہ کیا نکلے گا پھر کرنا ہے جو بھی نتیجہ نکلے جو اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بہت زیادہ گمراہ ہو گیا کیا جی گفتگو کیسی ہو رہی ہے کتاب کی ملک کی بہت پیاری ہے لیکن ٹائم ٹائم کم ہے اب مجھے یہاں رکنا پڑے گا آپ کے سوال بھی کافی ہوتے ہیں ورنہ گفتگو بڑی مزے ہو رہی تھی بڑی شاندار گفتگو ہو رہی تھی آگے ویسے میں تھوڑی سی ایک ایک دلیل بتا دوں ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگ کل نہ ہوں ایک حدیث بتا دوں وہ کہتے ہیں میں مثال دیتا ہوں کہ بخاری صرف کی حدیث ہے کس کتاب کی حدیث ہے کہ اللہ تبار کو تعالیٰ رات کے آخری پہر رات کے یعنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کر دیں تو رات کا جو آخری پہر ہے تب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں آج یہ سب کہاں نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس وقت آواز دیتے ہیں کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں ما اس کو معاف کر دوں اچھا یہ حدیث کس نے بیان کی ہے نہیں ب... امام بخاری نے کس کی حدیث ہے یہ اللہ کے رسول کی اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے اب کتاب کے مولب کہتے ہیں یہ حدیث آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کی انہوں نے یہ نہیں کہا کیوں کیسے فورن مان لی فوراً فورن اور آج کہتے ہیں افسوس ہوتا ہے آج ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کیوں کیسے کیوں کیسے کیسے اللہ نازر ہوتا ہوگا پھر عرش کہاں جاتا ہوگا پھر عرش خالی ہو جاتا ہوگا یار اللہ کے بندے اللہ کے رسول نے بات بتائی فورن نے ایمان لیا وہاں کیا ہوتا ہوگا جو تفصیلات نہیں بتائی گئی ان میں غور کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے بس یہ ذہن میں رکھ کہ بات مخلوق کی نہیں ہو رہی خالق کی ہو رہی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے تو یہ مزید اس پہ گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ صحابہ کے نے حدیث سنی تو انہوں نے اعتراض نہیں کیے اور آج لوگ اعتراض کرتے ہیں